كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلَكُوا بِالطَّارِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلَكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سر سبال سب نیت عن خسوم ترل قوم فی ہے فرا کام آ جزون خلین خول تر لیا شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سچ سچمچ ہونے والی وہ سچ سچمچ ہونے والی کیا ہے اور تم کو کیا معلوم ہے کہ وہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے وہی کھڑکھانے والی جس کو سمود اور آد دونوں نے جھٹلایا سو سمود تو زبردست زلزلے سے ہلاک کر دیے گئے رہے آد تو ان کو نہایت زوردار آندھی سے تباہ کر دیا گیا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 فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذت الرابية اور اور جو لوگ اس سے پہلے تھے اور وہ جو الٹی ہوئی بستیوں والے تھے تھے سب گناہ کے کے کام کرتے تھے سو انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغمبر کی نافرمانی کی تو اللہ نے بھی ان کو بڑا سخت پکڑا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 دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ دکھ موں السَّمَاءُ ول شکوتی سم وَالْمَلَكُ میل مرج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 اور آسمان پھٹ جائے گا تو وہ اس دن کمزور ہوگا اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے اور تمہارے پروردگار کے عرش کو اس روز آٹھ فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوں گے اس روز تم لوگ سب پیش کیے جاؤ گے اس طرح کہ تمہاری کوئی پوشیدہ بات چھپی نہ رہے گی فَأَن... مَن أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا أُمِّ قُرْآنٍ كِتَابِي إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِي فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۚ طُوفَانُهَا کُلُوا وَشْرَبُوا هَنیئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ اب جس کا آمال نامہ اس کے دہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ دوسروں سے کہے گا کہ لیجئے میرا نامہِ آمال پڑھئیے مجھے یقین تھا کہ مجھ کو میرا حساب کتاب ضرور ملے گا پس وہ شخص من مانے عیش میں ہوگا یعنی اونچے باغ میں جس کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ جو امال تم ایام میں گزشتہ میں آگے بھیج چکے ہو ان کے عوض مزے سے کھاؤ اور پیو وَأَمَّا من اوتیا کی تبھی فی پول تیلم اوت ما سب یا لئی تہ ت ہر کیا فی سلسلت ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حمید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 آج میرا مال میرے کچھ بھی کام نہ آیا مجھ سے میرا اقتدار جاتا رہا حکم ہوگا کہ اسے پکڑ لو اب اسے توق پہنا دو دوزک کی آگ میں اسے جھونک دو پھر زنجیر سے جس کی لمبائی ستر گز ہے جکڑ دو یہ نہ تو اللہ عظمت والے پر ایمان لاتا تھا اور نہ فقیر کے کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا سو آج اس کا بھی یہاں کوئی دوست نہیں اور نہ اس کے لیے کوئی کھانا ہے سوائے زخموں کے دھون کے جس کو گناہ کے سوا کوئی نہیں کھائے گا فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر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 پو نیلوتی س نی نو ہاجیز تھی ول ان م كذيبين واننه لحسره على الكافرين واننه لحق اليقين فسبح باسم ربك